مقف والسلام وسلام سید بخا تمل امبیا حمد مصطفیٰ مالا الحی و على آله واصحابه أولر الصدق والصفاء والرفاء مع بعض فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصراط والمستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا من تب اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ نبی الكریم الامین ان اللہ و يصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلی مار سلاد سلام یا سید یار رسول اللہ والا سیدی حبیب اللہ سلاد سلام والیا سیدی خاتم البین والا عالکا واب رحمت میرے <amı blow> <coughs> واجب الاحترام حضرت مولانا محمد اشرف صاحب خطیب جامع مسجد حاضہ سامین حضرات السلام علیکم حمد و سنات و بعد رب لال بار بارگاہ بے کسپنا اندر آج جانا دعا ہے کریم مولا بندہ چیز ہر شر تو اپنا فرماوے رمضان دی رمضان المبارک دی نزاکت وقت نو پیش نظر رکھد مختصر وقت دے اندر جس موضوع سے کلام کراگا ان شاء اللہ وہ ہے سرات مستقل یعنی سیدھا راستہ اللہ تعالی منشر صدر بخشی توجہ نال غور نال جناب نو چھوڑنے دی توفیق بخشے دوستو اس شراتے مستقیم دا بیان میں ٹھیک ہے ٹھیک تنوں الحمد شریف دے کے سنا سور فات جنو ہو سورت باق دا جنہ نماز تکرار ہوں کسے بھی سورت پاک کا تکرار نہیں ہندہ ہر رکا چبلے پایں پر ہوئے پاجب ہر رکاط اس پڑھنا پڑتا ہے لیکن آپ یہ کدی غور کر کے نہیں پڑھیا اس سورت کی اور ہے کہ اللہ تعالی نے اس کا این تکرار کیوں کرایا خالق حکمت تو خالی نہیں اس کے حکمت نے پورے قرآن مجید اس صورت مبارک نار بار بار بار نماز پڑھ دا کہ اسے غور کرنے تو بعد پتا لگ ہے کہ پورے قرآن دا خلاصہ اسے صورتے چاہیے با اللہ پورے قرآن حکیم دا خلاصہ اس صورتے مبارک دے اندر ہے اسے واسطے بزرگان دین دیا کتاباں اس لکھا ہے پشلیاں ساریاں کتاباں دے علم قرآن پاک اچھنے اور قرآن پاک دا ایک اپنا علم بھی آیا ہے دے پشلیاں کتاباں دا بھی اور رڑاؤ ساراں تے الحمد شریف اچھنے با اللہ اس غور کرو میں جناب مختصر اس کی تفصیل سمجھا کہ سورت پاک دے تیرا نام نے تیرا انہ نام پاکوں ایک نام ہے سورت اور تعلیم مسالہ اللہ تعالت کو سوال کرنے دا طریقہ دس والی سورت یہ سورت پاک دسیا گیا کہ اللہ تعالی کو منگو اور یہ دسیا گیا کی مگو اور اصل دو چیز بنیادی وہی نے جی بندے منگن دا طریقہ جائے اور منگ کی شہ لگ جاوے تو او دا سوال خالی نہیں جا پہلا یہ دسیا گیا منگنا کیں ادیاں آیاتاں اچھے دسیا ادیاں اچھے دسیا کہ منگنا کی اس سورت پاک دن غور فرما پہلے منگنا ایویں نہیں منہ چوک کے بہ لانا دسیا پہلو الحمدللہ رب ال سارے جہانوں دے پالن والے اللہ دی تمام تعریف ہے اللہ تعالی اتنے پہلی صفت مبارک رب ال رب ال کی معنی ہے سارے نو پالن والا رب دا معنی یہ ہے کہ ہر شہ اپنے علم دے مطابق بنا کے توڑ چڑھاوے یہ ہے رب ہر شہر اللہ سونا اپنے علم دے مطابق ہے بنا کے انہوں توڑ ہے یہ ہے رب مرحباً مرحباً رب دا مس اتنے اللہ تعالیٰ نو پہلے نمبر تے رب سونے دے ذاتی نام اللہ تو بعد پہلی سفت رب العالمین امی آئی جس دا مطلب ہے سارے جہانا نو پالن والا اللہ دے جہان لات تعداد نے ساری گنتی ہے جی نہیں آ ان این جہان نے رب سونے تو پہلا ان پالن والا تے اللہ تعالی نو پالن والا مننا اور رب نوت مننا سوکھا ایک عبادت دے لائق سجدہ کرنا سوکھا رب نو. لیکن رب مننا اور اسے واسطے آلم ارواہن روحانو پیدا فرما کے ربو لال امی نے اتنے یہ سوال کیا بے ربے کم کیا میں تو اڈا پالن والا نہیں ہوں سارے آخیا سی کالو بلا و سارے نہ سارا آخیا جی ہاں یال تا رب و شاہد نہ اور اگائی دیں سمجھ آ رہی نہ کتنے آخر سی آل میں روایت اوتے اللہ تعالیٰ نہیں فرمایا کم کیا میں الہ نہیں ہے الا نے عبادت دلائے رب آخر نے پالن والا اپنے علم کے مطابق بناو مڑتوڑ چڑھاؤ اوے فرمایا سوال یہ میں تھا رب نہیں میں تو پالن والا نہیں آ سارے آخر یار پلا تب زمین آ کے اس گل کا امتحان ہے منافک بھی ربو لال عبادت کے لائق من کے سجتے تو سنجتے پڑ آپ पर जो वारी आ रब इतने आने मुड़ अड़ी पै बड़ा औखा कम फिर हो जाता है रब सुन इतने आ इम्तहान लद्या रब हो छुपा दता पर ना सारा कुछ करता आप है। मगर رزق روزی معاش ضرورت ہر جیڑی اس مختلف یا زمین کے پردے دے کے پردوں میں دے کے پردیش ہر شہ لقات اپنے فیل مبارک نو اپنے رب ہون نو چھپا دتا ہے اس ایس جہان دے اندر ہون ہون امتحان کہ جی منے اندروں پالن والا اللہ نو जदों गल आएगी अल्लाह सोने के दीन दे मुकाबले चे, दीन ठेस पहुंचाव गल आ जाएगी इधरों रिस्क की दी, उधरों दीन छो दी, रब नब मै आखेगा मैं جڑے زہری پردے نے نا یہ ویگ کے میں اپنے رب کا دن نہیں چڑ سکتا کیونکہ میرا پالن والا تو ہوجہ ہے فرما سور نام رب آ امتحان کیونیں ہونا یعنی رب من کا امتحان کیون ہونا ہے کہ ہون؟ اللہ سونا قرآن ہے کیا لوگ گمان کرتے ہیں کہ دیتا جانا ہے اور یہ ازمائش نہیں ہوں ایس آخیا بھائی اصا اللہ منیا منا یہ آخا ایمان لائے کہ اسی گل تا حملہ بزرگ فرماند نے ابلیس مریچا ایسے گل پچھو ہے کہ وہ سمجھا سی میرے دی ازمائش نہیں آئے گی آئی تنا مراد ماریا گیا جڑا ہر وقت یہ سوچتا رہے کہ قدم قدم تو رب کی ازمائش آ سکتی ہے میں ہر ویلے پیار رہا اپنا ایمان بچا لگتا ہے کامیاب جو پہلوں جو تیار ہویا بیٹھا ہے یہ آونا ہے میرے جو تیاری جو بیٹھا کیپ کامیاب ہو کے پیچھے نکل جائے گا ہوں امتحان آزمائش جیڑی اللہ تعالیٰ نے رکھ دیتی ہر کسی دے امتحان آزمائش کہ ادھروں شیطانی طاقت شیطان اور شیطانی طاقت دین تو دی سوچ دے ہیں اور بندے نو دے دے, دے رسک ماش دا خطرہ یا لالچ ہے نا؟ رزق دا خطرہ بھائی آخر وا بجے تو دین اپنا پھرنا ہے جی ان دے دے چلے نا تیرا ٹوکر کھو دے کھ کے پرا ماراں گے پھر نہ آخی سان اچھا ادھر یا خطرے تو بعد لالچ खा मरना कोश है पाया कुछ ही मन जा सा चंगा छा दीन एडा चुकी फिरना तू हूं या खतरा तो या लालच रिस्क का दे का लालच या रिस्क देतरा यह दे, खोन दा खत्रा। दे शैतान बंद कोमान लैन की कोशिश करता جدرو تے منافے ڈولی ہو مارا جائے جن سچا رب نالن منیا ہے نا آخر ل کوئی گل تو تردہ ہی ہے کون ہے میرا پالن آ بند اپنا بوا تو ان بند کرنا توں دروازہ بند کرنا انہوں نے چار ویلے کھلیا رہے انہیں تو مینو دینا انہیں تو مینو دے میں تمہوں ایک گل سنا یہ دسو جان جان کن قیمتی جان کا ایک لمحہ ساری دنیا دیکھ کے لب سکے دکان کو کسی گان نہیں آپ اس جان کا ایک لمحہ کسے پاس لے یہ مفت لبی جی یا کوئی روپیہ کوئی انگلش پڑھی جی کوئی ایم اے جے کوئی بی یا لے میں چھٹی اپنے کرم اچھا تے جان کیمتی تے مفت دے چی باقی جب روزی کی گل آنی اس ویلے انگلش تو بغیر روزی یہ امتحان کہ منی سانیا رب تے شیطانی شیتانی طاقت تین دین حکم تو ہٹاون دے ہٹاؤ یہ زور لاؤ گے یا روزی کھول دے خطرے دین گے یا روزی دین دے لالچ دین گے جے تو سانو منے رب تے پھر تو دے کسے پھر تی خطرے لالچ نہیں آئے گا تو سمجھے گا میں تے پہلو ہی وعدہ کرایا سا پالن والا تے تو ہی ہے واسطے مومن اندروں مومن جنوب نے وہ کدی کسے منافق کافر اور شیطانی طاقت دے اس خطرے یا لالچا کے اپنا دین نہیں چڑھتا اللہ دا حکم نہیں چڑھتا جب نہیں چڑھتا تے وہ اپنے رب نو نب منچ کامیاب ہو ہے امتحان کامیاب ہو ہے جا کامیاب ہو جاوے تے پھر اس شان ملتی ہے مست کام تخا فولا تہذ اب شروع بل جن اب شروع بل جن تلتی کون تم تو آدو اللہ دے, تے دے نے تے فرشتے دے نے اب شروع دل جنا تب دی جنت اتنے خوش ہو جا پھر وہ مرن تو پہلا پہلا مرن تو پہلا پہلا اللہ دے فرشتے انہوں جنت دا ٹھکانا وکھا چ بند سد کے جا اللہ اللہ عیسائی بھی لائق مننا یہ بھی سوکھا ہے کہ منافق وی اللہ نجدے کی کڑا ہوں رب آب دی پھر کوئی بلال ورگا تاوا تاوا کوئی وریاں موتی لیا یاد رکھنا اللہ سونے میں یہ امتحان پھر اج لینا ہوں کہ کافر شیتانی دے کے ہاتھ طاقت بڑی دے چڑھتا ہو شیطانی شیتانی لوگوں طاقت پھر مومن نو اس دے دین حکم قرآن تو اللہ دے فرمان تو دور ہٹا خاطر کبھی لالچ دوف دین ترارک کھو دے ساڈی من ہوں ادھر او رب آخد میری من وہ نے ساڈی من جا مومن ہے انہیں رب سونے پالن والا منیا من ہوتا ہو बूहा बंद होगा लख बुहा खुल जाएगा तो परे हकीकत अल्लाह उ जिन्हें मैं बनाया जिन्हें जान दती है رزق بھی دے گا الا دیا بند کیمتی ہو جب جان دیتی چی سو رکھے گا رکھنا جان جدو لو بے لکھ روڑی دے بورے کھلے پیرہ تا نہیں سکنا نہ آپ کو بچا سکے معلوم ہوا جا مامے نے وہ سوچ جس پال جس بالن والے نے جان دے نہیں ہے اس جان بچاؤ کی خاطر سباب بھی پورے گھر چھوڑنے رم دبا لا اس واسطے پہلوں فرمایا گیا الحمدللہ رب العالمین جہانوں پالن والا اتنے پھر اللہ سونے نے ڈڈوا کچھ کمیا مچھیا پرندی حیوانات جمعات ساریا چیزوں رب سونے کٹھے تیرے نال رکھ دیتا ہے سارے سارا پالن والا فرمایا سو کی مطلب اگر تینو خیال آئے ہی جی میں جناب رزق میں رزق جڑا روزی اپنی تو آپ بندوبست کرنا وے اگر جناب والا میں رزق روزی اپنی جڑی ہے اس در میں اللہ سونے کی گل من لی اللہ سونے دی منی تو میری روزی کا کی بنے گا پھر رب وادا اولا شریق مولا سونے نے نال ساریا چیزوں کے رب ہو ذکر فرما کے دسیا فر وے جب تیرائی مان ڈولن لگے پھر پرندے ویکھی फिर दरिंदू वेखी जंगली जानवरों वेखी समंदर वाले जानवरों तेरी जमीन आबादी तीन गुना वाद अल्ला ने जानवर खाण पीण वाले जो समोड़े ने क्यों रब रखे ने इस वास्ते ताकि निगाह कर सो जी जरा मौला उन्होंने रख के असं दो लत्त वालू क्यों नहीं खवा सकेगा پال سکے گا یہ جناب جڑا تکیا اللہ دی ذات دیتوسہ پکا رب دے رب ہو جدو مومن کرے گا پھر مومن دا ایمان دنیا دی کوئی طاقت کھو سکتی نہیں کوئی طاقت کھو سکتی نہیں خدا دے بندے ایسے واسطے حدیث پاک دے اندر ہے پاکر آ جنا د نے آنا ہے اس بئیمان نے اللہ نے انہوں طاقت دیتی ہونی ہے کہ اس بئیمان مرتے زندہ کرنے نے ادھر آسمان نو آکھے گا پانی بند کر زمین نو آکھے گا اگنا بند کر دے زمین او دے آکھے تے لگے گی اللہ نے سڈا امتحان اس رنگ چ لا ہے ہجی زمین ادھروں اگنا بند کر دے گی مومنا سخت امتحان آنا اس ون جڑے مومن ہو گے جڑے رب نب من ہو گے انہیں آخل ساری زندگی جان تیرے ہاتھ چ نہیں رب رحمان دے ہاتھ چارا سبحان اللہ مولا کہتے ساری روزی تھی زندگی تے روزی دا مالک نہیں جبن کٹ جان گے اپنے پیران سے قائم ہو جان گے بجائے اپنے رب رکھ گے ہاں کوئی حکم نہیں منگ گے اپنے رب دے حکم دہن دے گے پھر مولا اے کہنا تو ننو جناب زندگی دینی ہے کیویں زندگی ان بچا رب وادلہ شریق مولا نے حدیث چاہفیقی زبان جو کرنی دو, دو مہینے نہ پیاس لگ سوال نہ بک لگنی نہ بک لگنی نہ پیاس لگنی, لگنی, لگنی, لگنی کیونکہ رب زندگی بچاؤ چواؤن کا محتاج ہے اس جان کائم رکھنی حضرت حلا لسمان حضرت حلا لسمان چلو نبی پیغمبر نے چنوں جراب عوام دوں گا سنا وا بنی اسرائیل بنی اسرائیل جدو رب رحمان نے سزا دیتی چالیس سال جنگل چہ گئے ساری ر سفر کرتے سنا سفر کرتے ٹوٹتے رہتے جنگل باہر نکلیے سفر کردا کرد جب سویر ہونیوتے نے جتوں ٹورے نے آج ساری رفر ہی نہیں تے ہوا اللہ سونے نے پریشان رکھا سر موسا کلی ملا علیہ السلام تنگ تنگ تا کرب سلا دیتی ان جنگل چالی رب رکھا ہو سدکے جا رب رب ہو سونے رب لوگ چالی سال رکھے بندوبست سارے گھر چھوڑے سن پال بندوبست آپ ہی سونے رب کر چھوڑے سن جنگل ہے تیر چالی سال انس تیرے کسمانوں اترتا سی मन सलवा कुरान शहद मिठा जाब जा बटेर उतर दे पुझे बटेर उतर सर ना हिंग लगे ना फटकड़ी सारी रूत्या रहना है सवेर होनी है तो जनाब सारा कुछ अगे तैयार होना है हाजी उठ के खाने लग पैना है वे जदों बच्चा जमना नाल कपड़ा पै कपड़ा जिसू देना है हाजी कपड़ा जिमें बंदा वजना है उमें कपड़ा भी वत्या जाना है سبحان اللہ تے جنگلتی اند اندر 40 سال اللہ نے بنی اسرائیل نو انگریز کے دتا ائی انج, انج پالیا ائی ہویا جو رب <سؤال> ہویا جو پالن والا اپ اس واسطے ایتھے مومن دا امتحان ہے الحمدللہ <سؤال> ہے رب العالمین <سؤال> <سؤال> گال سمجھا جائے اگے آ فرمان جڑا اپنے غیر سب نو دے وے. جو دنیا چفرانے پیایاشی کر رہے ہیں کھا پی رہے ہیں لوٹ لٹ رہے یہ سب اللہ د شان رحمانی کا اظہار رحمان نے ہر کسی دنیا دے وہ ضرورت پوری کر کے دینا ہے اچھا اگے رحیم رحیم نے وہ جا سرفیات مہربانی فرما اللہ نے پھر رکھے ہوئے فرق اللہ تعالیٰ نے کئی چیز ایسا نے جہیا صرف اپنوں دینا گرم نہیں دا مثلا محبت مستفا جنت گہر رحیم اللہ تعالی اپنی معرفت اپنا قرب اپنی محبت اپنی گئے تے اے نال فرمایا گیا رحیم کہ تو پہلے نمبر تے انو من رب دوسرے نمبر تے انو من رحمان تجے نمبر تے من رحیم <تصفح> کہ او سارا کچھ او دیندا ہے محسوس وی دیندا ہے اپنےاں نو غیراں نو تے اپنےاں نو رلیاں دتیاں ہوندے بچے سارے نو دیندا ہے روزی سارے نو دیندا ہے لیکن معرفت محبت قرب ایک خاص ہے گل سمجھی ہوں اتوں بھی اگ کیوں کے ہے کہ رحمان رحیم پہ گڈے کہ میں جو تیرے کول حساب نہیں لوگ ہاں نہ چوی میں جو دیتا ہے مالک یو مدیم تیرے کو حساب کتاب لیندہ ایک دن رکھے اوتے میں ہی صرف مالک ہوا کی مطلب اوے کسے پھر ہونے حساب نہیں لینا تے تیرے کول پردے ہیں جن کول کم کرنا وہ ہے کوئی ملا دفتر دفسر ہے کوئی ہاکم ہے کوئی اتھے حساب کتاب مختلف ہیں پر جڑا اہان رکھے رکھا تیرے کول حساب لینے اوتے صرف مالک اصا ہی ہونا ہے اتے تیرے سامنے آزہری پردے بھی ہو گئے پھر اصاب لینا ہے لہذا ہوں سوچ لو جو رحمان رحیم بن کے تینوں آسان جو دس انداز استعمال کرنا سب حساب کے زلیل نہ پی جانی خرچ نہ ہو جی پھر حساب تیرے خلاف نہ نکلنا کھڑا لہذا فضول خرچی کرے گا شدانا دا برا بنے گا جو رحمان نے دتا اوے لا بھی جب رحمان آپ راضی ہو فرمائی یاد اچھا اس تو اگے یا کا تیری ہی عبادت کرتے ہیں کی مطلب رب سونے کول منگنا سوال کرنا رب دسنا کی منگنا تکھیں بغیر کیتی رب کو سوال کی آ بوگو عبادت کرنا وا تیری یعنی عبادت بھی دوسرا کار بھی خالص نہ بولو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یعنی کی مطلب اور دی نہیں کرتے کافر جڑے نے منافق جڑے نے وہ اللہ اللہ سونے دے حکم تو علاوہ وہ کافر شتانہ حکم بھی انہاں دی عبادت خالص کوئی نہیں ہوں ملاوٹ کیتی کھڑے نے یا کا نہ بو عبادت خالص, خالص. کہ ہو جائی خالص, خالص. خالص. اور اتے ایک ہو شا بھی سمجھا دیا وہ کی نتا ہے کہ بندہ تے عبادت ہے کلیا کلیا کر عبادت کردہ یا کا نہ دو یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں ہم ہم کیوں کھڑا ہے آدھا تیر سارا کل ہی جماعت پڑھتا کلا چلو جماعت کھڑا کرنا بولو تو کلیا کھڑا دیا کرنا بولو ہم تیری عبادت کرتے ہیں کیا اس اپنی عزت دا خیال آیا کھڑا ہے چلو ادا دے اگے تو پوتر جانے بھی تان جمع کا لفظ کیوں نہیں بولیا تو تو کر کے بولنا ہے پیا رب کی باہر گائے کھڑا ہے اوتے کی اوتے تو اپنے آپ آکنا سیا کہ آ بو تیری عبادت کرنا ہاں لیکن اتنا آتا کرتے ہیں کیوں بزرگاں لکھیا کہ بندہ عبادت کرتا ہے نا مولا تعالی دی تو اس سے اسے کمیاں کتا نے سہ کمیاں کتا رب سونے نے ابو فرمایا ہے تاکہ اپنی عبادت نا سڈے نیک بندے جڑے نا مقبول انہ دی عبادت کس طرح جیو نا بزرگ فرماندہ نے شریعت کا مسئلہ ہے اگر کوئی بندہ ری لیتے کو دکان کا سودا لینا گیا سودا चंगा तो माड़ा सारा रलिया होयाेट पूछा सूस आख्या दस रुपए किलो हम इजाजत नहीं ते चंगे चंगे छा चा, छांट लगे माड़े माड़े उसके रह दस रुपए शेर मुकाया ते फिर इको सिरे आऊ जिने फिर लैने पे चंगे बिचते <مائنس> ج جی ہاں جی پہلو طے کر لو کہ بائی ریٹ تیری مرضی دا سودا پھر بن چی گل نہیں ریٹ ان مکیا بھی آ سوا پیا دس روپئے سر ہو کے پھر ہوں جا اجازت نہیں کہ چڑھ لگے بزرگ فرمے نے انا ابو دوس واسطے تنو فرمایا سونے تیری ساری عبادت نہ کس کی ایسا کر انہیں کر اپنی عبادت اللہ دے مقبول بندیاں بندیا عبادت چڑال ہے کانا ابو دکھ ہے اللہ د شریعت دے اس قانون دے مطابق ماڑا سودا وکھرا کر کے چنگا نہیں لوگ تیرے قانون مہربانی سجدہ پاک حسین دا قبول اللہ کا نا اللہ لاس تیرے تو مدد منگنے اتنے آنا کے غلط فہمی ہو جاندی کچھ بے وکوفے سمجھن لگ نے آ جی مدد جڑے کبروں والے نے مردوں تو نہیں منگنی جڑے جی لگے پھر یہاں تو منگ سکے میں خیا بے وکوفایا دے اندر کوئی قبر والے جیوا ٹرن پھر ذکر نہیں آیا کنسٹائن تیرے تو ہی مدد لینا اتنے کسی درب یہ نہیں تفصیل فرمائی جڑے قبر والے نے انہوں تو نہیں لڑے ٹرتے پھر یہ لے اتے کسے کا ذکر رب کیا نہیں کیوں اس واسطے یہ نہیں کہ جڑے قبر والے نے خدا مننا شرکے ٹرد پھر جائے جدو مدد منگنے شرک سمجھے گا پھر کی اتلے کی تھلوے کی مرے سارے فری کو کھاتے چان گے خدا کے بندے اتے دھوکا لگ گئے انہاں فرق سمجھ آن جناب والن پھرن والا وہ مارے گئے نہیں ہر سمجھ نہیں آ سکا حقیقت رب و دہلا شری کولا سونا ہی مدد کر لے پہویں قبر والے تو مگے پہ پردے پھردے تو مگے موہ من ادو وہ حقیقت رب دی طرفوں سمجھتا ہے باقی سارے ظاہری پردے سمجھ دے ادھر آتھج کی رو میرے ہاتھ چ نے تھی میرے کوگتے ہو یا میں کسی کوگنا وہ میں پانچ روپئے دے میں روپئے دیتے ہیں یہ جائز ہے کہ نہیں میں نہ مینو اللہ نے پانچ یہ جائز نہیں روزانہ یار آ لگے پھرتے ہوں ساری دہڑی بندے کوگتے ہیں منگتے شام پہ آدھے اللہ تیرا شکر ہے. بڑا کچھ آدھے اچھا لیا ساری دہڑی بندیا کولے شام آدھے اللہ تھی ساری دہاڑی منگیا کھننے کو ہوں تیرے کول منگنا پانچ روپئے میں دے چڑنا تو اللہ سونے تیری شان پانچ روپئے مینو دے چھڑے نہیں کوئی بے وقوف نہیں آکھ سکتا ہے شرک پیا کر کیوں اس واسطے ایک شریعت ہے ایک حقیقت ہے شریعت ظاہر ہوں حقیقت لکی ہوں کی مطلب شریعت پردے دقیقت چھپی دے بندے روپئے آکھئے اے شریعت دے اللہ نو توں دے اے حقیقت تقیقت بندہ پانچ روپے فڑا وے تنا ہے مینو بندے دا اے شریعت بالکل برحکے کیونکہ اے نہیں ظاہر دتا ہے مینو رب نے پانچ روپے دیتے نے حق پر ظاہر بندے آج جہاں کھوتیا ایج نہیں لگ سکی اوہی شرک شرک دے رتہ لائی فردیا بندا رب وحدہ اولا شریک مولا نے اپنے مبارک نو دے پردیاں پردیش لکا چھوڑیا وے فرق مومن مشرک میں مومن دا فرق ہے مشرک مخلوق تو سمجھ دے خالق تک نہیں پڑ دا او دا او دی زبان بھی آخری مخلوق مخلوق آخدن آخر زبان لال اینے دتا ہے پر او دا دل و حقیقت نو اصل دا ربے ہو نہ دیں مینو یہ نہیں سی دے سکتا اے میں مینو نہیں دے سکدا اس واسطے حدیث پاک ہے جڑا بندہ مخلوق دا شکر نہیں کرتا خالق دا بھی شکر نہیں کروکے رب آپ دین تے قادر سی جو جس تینوں کسی داتوں دوایا یہ مطلب ہے وہ مرضی سی تو تا شکریہ ادا کر شکریہ ادا <سلام> کر تین اس بندے تو دوا ہے تے آخ گل اللہ دے قرآن دی بھی سنا <سلام> چو سنا بولو میرے سبحان <سلام> اللہ ادر ویخ اللہ قرآن دی گل پہ سنا سب کے جا کول کچھ منگنے وہ او حیسیت اوکات دے مطابق کی منگی دن شرافت آخان شرافت مدی منورا درلے پاسے کا سارا رقبہ لکھ دے سارے آخ گے چیز کی پگل ہے یہ پہنیں تحت مرلے نہیں دے سا یہ پرلے پاسے کی بیٹیاں مدینے شریف کے پرلے پاسے ایک مربع مجھے لکھ دیا سارے کی آدی حیثیت اوقات تو مگنا منگنا پیا ایک بندہ انو پانچ دو ٹائم کی روٹی ہے تو وہ آخ کروڑ روپیہ تو دینی تو حیثیت اوقات تو ود نہیں منگے تو حیثیت اوقات تو ود منگے نا تو پھر بے وکوفی خالق کے کائنات نے حیثیتات اوقاتا مختلف بنائی ہوئی ہیں کوئی ایک مرلے دا مالک <سؤال> ہے کوئی دو مرلےاندا کوئی ایک مربع کلے مالک کوئی مربع دا مالک کوئی ملک دا مالک ہے کوئی دنیا دا مالک بھئی اللہ دے بندیاں رب سونے نے حیثیتات اوقاتا مختلف رکھیاں نے کسے کول روپے نے کسے کول جائیداد ہے کسے کول ساز و سامان ہے کسے کول کچھ رب نے درجہ بہ درجہ حیثیتا رکھیاں ہوئی ہیں ایسے طرح رب سونے نے زہر باتے فرق رکھے کئی کولا دنیا کا زہری و سمان ہے کوئی داتا حجویری وانگو رب کے خلانیاں ایمان ایمانسو یار اللہ سونا ایڈا قدر والا قدر والا کہ جڑا فرماوے بندیا میرے ہال گھٹ تر میں ہاتھ ٹرانگ بندیا میرے ہال تر کیا میں پ کے آوگا کی مطلب رب پستے پا کے اس کا مطلب ہے بندیا اور تیری طرفوں طلب تلب گٹ ہوے گی ساڑی طرف تیرے انعام ود ہوے گا تدرا شانہ والا جدو انہ بندہ اندر پچھے اپنا ماس گال دے رہے. تے یار رب وہ غیبی خزانے دا مالک ہی نہ بنا دے وہی قدر والا جی کے بچے دین دا مالک بنا چھوڑے ہاں جی کسی غائبی کام مالک بنا چھوڑے شان کوئی کمی آگی آ بندہ ہو کے مجبور آج اپنے آپ کوری کلے بچارا رب سونا قادر مطلق ہو کے اندو چار خزانے دا جی مالک کر بھی لے دے تاں کی اور دیکھ میں تیرے سامنے قرآن ثابت کرنا آہا, آہا. اور ثابت کرنا اللہ دے دلیا اوقات حیثیت کی تو میں رپیے رکھنے دنیا دیا موٹیاں موٹیاں چیزاں زہری سڈے سامنے وہ بھی حیثیت اوقات دے دی مطابق اور صدقے جا رب رحمان دا قرآن پڑ حضرت سلمان پیگمبر تریف فرماس اللہ دا قرآن فرما ہے سلیمان پیغمبر بیٹھے نے تخت بلکی حضرت نے کی تھی فرمایا تخت تھے ہے ایک جن چاہیے لگا اپنی حیثیت دے مطابق اس گال کی تھی اپنی اوقات دے مطابق کہ لگا حضرت جی میں جناب دی میں پھر اٹھن تو پہلوں پہلو تخت آزر کر دیاں گا حضرت نے فرمایا مینو یہ بھی پہلوں ہے حالانکہ ہوں میں سوال کرنا وا ہاں हुद तख्त जरा मैं उस तो पहलों अपने कचहरी च रखी बैठा वाताकि जब आवेगी वेगी पता लगेगा एक रबण वाल की शान की اس واسطے اساں پہلو ہی پہلو ہی تخت منگا لینا اے ہن انہاں سینکڑے میلاں دے سفر دے تخت پیاسی اوتھوں ڈردی اے بھائی ہاں جی لازمل بات اے کئی دن دہار لگنے سن کئی وقت لگنا سی حضرت نے کیوں فرمایا mainu اے دیتوں ہی پہلو چاہی دا اے حضرت دسنا چاندے سن اللہ دے ولی دی حیثیت کی حضرت سلیمان پیغمبر نے جدو فرمایا مین فی الحال قبل ایر قطر رام سبحان اللہ ذرا سدکے جاؤں حضرت فرما حضرت آصف اللہ د علم کتاب دکھ والا علم کتاب دکھن والا آخ میں अख चमक तो पहल पैला लगा एक अख चमकते कि वक्त लगता है आपको भी पैला परमा पै ने पल्ला मैं उसको ले आवाना कि मतलब बत्ती बिजली भी इनी छेती नहीं आ सकती जिना मैं हासिल कदादर कर, कर देंगा हम सवाल उठ जा दूर तख्त प्या कोई मखी नहीं फिर तख्त ना हाथ पड़ता लोगों का ना हथ पड़ तेरे नालों मेरे नो नालो, तकड़े तेज जिन ने बती तेज ना मुराद जिन बड़ी ताकत शैतान अख चमक जमीन सारी रूए जमीन फिर लाकत शैत जिन जेड़े ने शैतान की नसल ने सोने ने ताकत बख्शी होारा त्याखदा है मैं ताकत लिया पर मैं फल उठन तो पहलों पहलो लिया सकना हजरत फरमाते हजरत फरमाते मैं जनाब दी अख चमको पैलो लियाव ربرے قرآن دسیا وے اللہ ولی دی طاقت کی اللہ ولی دی حیثیت کی رب دلیات کیے ہی تیرا میرا قبضہ اپنی جیب تے اللہ دے ولی دا قبضہ ساری خدائی دے تین مینو جیب پیسے <سجد> دیا دیر لگتی ہے فکیر زمین تو حاضر دیا دیر نہیں دی اور سن داگ سبحان اللہ <Dartmouth> اور اگلی گل سن ہور کے جا رب رحمان نے رکھا ہوئے برقیا سلگمبر کی ولی کی آخد یہ آخد میں لیا گا میں لیا قرآن پڑھ کے ویخر رکھ قرآن مجید کھول تینوں سامنے دسے گا قال اللہ وی اندہو علم من खना मैं लिया मैं लिया हालांकि उठे जिन नहीं अपड़ पक जिथे नहीं पैदी छेती अपड़ा उस शहू मंगा हूं परफों पर आपकी फरमाते मै लिया तवज्जो नहीं की जे अच्छा हम मैं तेरे तो सवाल करना ईमान दस एडा छेती जरा तख्त आया حقیقت کن لاسی قرآن آدھا انہیں اکھیا میں سی توجہ نہیں سوجو نی جنکر بن گئے ہوں قرآن فرما رہے آخر میں لیا تی کو سوال ہے دس ہوئے حقیقت کن لا سی تخلوم <متحدث> ہوا قرآن ویچ بھی گل لکھی ہو نسبت ہوے بندے والے پاس پھر بھی حقیقت یار اس مومن ہونا تے سمجھنا یہ شرک کی بٹھا اندارتی آخیا میں لیا میں کول پوچھا تک ولی ایک پاس تنا حقیقت اللہ ہی ہود کچھ ایک پاس کر کے ولی ربی حقیقت لے آد ہو آتے ہیں ایک مننا ایک منیا ہی پی پیا ان کی مراد کھوتے نے سڑکے جا تو فرما نے آخیا میں لیا حقیقت کون سی یار ایتھے شرک نہیں ہو گیا انہوں آخنا چاہیے سلا لیا کون لیا میں لیا बंदे ताकत तो कम बार हैरब की ताकत फिर चाहता मैं नहीं अल्ला लियागा अख चमको पहलों लियागा अल्ला लियागा चलो जे उनके मूहों गलत निकल गया बंद कोल गलती हो सकती है सुलेमान चुप ना उनके उत्त पैगंबर था چلو جی وہ بھی چپ رہا ہے تو رب نہیں نی کی رب بھی چپ ہو گیا تخت <تصفح> ہی آکر جانا تخت آتا میں جانا ہی نہیں ترک کی بہت تر رب کا پتا ہی کٹی بھائی کہونے لیا لیام لیا <تصفح> آیا رب میں ہی نہیں پر تخت آیا کہ نہ آیا معلوم ہویا رب بھی او دے تخت بھی او سلیمان پیغمبر بھی او دے حضرت عاصف بن برخیہ بھی او دے تنیرا واہ بھی اے دے اے آندا ہے نہیں اے ہے انہیں آکیا کے ہوئے رب میں لے آندا وہ آنے آکیا رب سونے نے قرآن اوہے ہی اتا ریا صدقے جا مارا اسے طرحی رب نے گال وچ رکھ دیتی نار رد نے کیتا تے رب تنقید نہیں فرمائی ٹھکرایا نہیں غلط ثابت نہیں کیتا. ربوں میں گل قرآن آخر میں لیا گا ربوں سے طرح گل رکھ کے دسو ولی کرنے سڈے کرنے فرق نہ سمجھی انہ ہاتھ سا ہاتھ وہ زبان مدر آگ سب چلیا جی آپ فنا کیا اسفت مکا بیٹھا اپنیا خاشا مکا بیٹھا اپنے ہڈ گال بیٹھا سونا ہالے فرق نہ مٹا ہالے فرو رب سونے کے دے دے رگڑے پٹے نے جڑے فرق کرتے اللہ دے ولی اللہ دے درمیان اللہ دے بندے پاکان دے رب دے درمیان اللہ فرما مجیب جسولوں کے درمی پہ یہ آدھے رسول ہوتے ہیں رب ہوتا ہے پر رب سونے اساجے پاک دریا گل ثابت کی کالی عند هو المم للجزاب انا اعطيك به قبل ان ترتد الىه كطرفك خدا دن تکس کر لینا اللہ دلیا مت وجد ساری دیہی لوگ ساری دیہڑی غفلت شیطانیت گزاریے رات مودیاں سو کے گزار چڑیے ہوش نہیں ہوں سب کتنے پیا فلم ویے یا اس حالت رات ساری گزرے ملا جی نو پتہ ہی نہ ہو گزر دی پیے رات ساری رات گزر سمجھے میں ورگا ہو گیا وا جن جس داتا نے ساری رات جگد گزار چھوڑیے جنا شان ال الری بھی ربے سنجا دو رے, رے راتی رتی یارانی کر ج ہاس لوے تیری ضایا گئی جوانی نصیب اتنا جنا ہو جنا ملیا جی جیلانی جاوا خدا کے بندے رب سونے کے قرآن سمجھنا بڑا اور پڑھنا بڑا سوکھائی سمجھنا بڑا اور اللہ د قرآن کی تلاوت حقیقی بڑی اور تلاوت کا مان ہے تلاوت کا مانا ہوں حقیقت پیچھے چلنا پیچھے چلنا حقیقت قرآن کی تلاوت آیت جدر موڑ دی جائے ادے پیچھے آدے ٹرتا جائے भावे बिरादरी नाराज होंबा रुस जावाह ना होता जाए तिलावत का असली मान आई असल मानी तिलावत हूं कुरान फरमा उन बजुर्ग ने आख्या इलम वाले इलम वाले जिंद कोताब का इलम सी ख मैं लिया मैं अला फरमाया तू कौन मैं वा, तू आपको फर्क नहीं दे ए आखो, ए भावे आखो या भी बरहके भावे आखो अला लिया तवजो नहीं फरमाई اپنی اوکاتی گل ہے تیری میری جیب آپ او اپنی اوکات کی گل تیری میری جیب چیسہ نکل دے دبان ہلاوے اولاد آ جی آپ اپنی حیثیت کی گل کوٹا ملتا ہے پہلوں پارٹیانو کوٹا ملتا ہوں اچھا مل میرے خیال سے ہاں جی شتانی پارٹیاں نے شتانی پارٹیاں ہاں جی کوئی پیپل پارٹی کوئی فلانی پارٹی کو فلانی پارٹی یہ پارٹیاں کوٹے جی ٹرک آٹے دا ونڈو جی چینی دا کا ونڈو ملتے ہیں پھر اللہ کے بلیاں بھی رب دی طرف کوٹا ملتا تقدیر اللہ دی تقدیر کا کوٹا ملتا کسی سو بچہ ر نئے ارے تو دوا کسی ہلار بچہ تیرے دوا پھر جن جن کی بنی اوٹا لگا سور بنی لبیب ناری خدائی دے بات ونڈی جا مڑ جی مردی آ جے مرضی جا کے میاں ہزار ساب میاں ہزار ننکا شریف والے پڑے درویش بنتے سن فکیر اللہ درر ہوئے جنرل ریاد ہوں سن کا چال فکیر ہمیشہ فرونا جڑتی نہیں فکیر توجہ جی جی بھی فرونا جڑ جائے فکی وہ اللہ کا درویش بندہ سی ایڈا مت کی بندہ سی ان ایفرتے انگریزوں کے خلاف کہ انہوں کا ایک, ان ایک پی اس وکالت چی آپ وسیعت فرمائی کہ میں مر جا تو میرے جنازے میں ہاتھ نہ لے سکے پتر پتر دینی عبدل رشید وکیل ہے ننکانے کا وکیل وکالت کی تھی فرمایا میرے پڑا وکیل بنیا نبی کا راہ چڑ کے شتانی راہ اختیار کیا اس واسطے میری وسیعت میرے نہ واقعی وہ نہیں لا سکے وہ پھر نہیں تے بے نماز دے ہاتھ دی روٹی نہیں سنکھا دے کئی بندے آزما جان کے نہ کروں بے نماز بی بی دے ہاتھ دی روٹی پکوا کے اگے رکھنی تکنا جی یہ نماز نے پکایا آپ نے فرمانا دے لیو میرا روٹی پی دس مجھے کول ایک گجرات تو بیبی بی آئی کہیا صاحب دعا کرو مینو اللہ بچا دے وہ میاں سی آپ نے فرمایا تنے میاں کہو یہ داڑی شریف رکھ لو کوٹے گستکیر نام کامر جان لگے آ چلو کوئی نشانی تو چار دگوں آخیا وہ پورے دنوں کا چودھری سی اس آ گل ہوئی میں نو برادری کی آکے گی پتر مگر دہی رکھی یہ کام کرتا آکڑ گیا جی ان میاں تھا فرمایا مڑ بچہ نہیں آنا جاؤ ہو چلے گیا دو چار چھ مہینوں تو بعد مڑ آئی ٹائم لگی جی وہ تھی رکھتا من منچ رکھا آپ نے فرمایا بھائی سوچ لو کیا نہیں پی اس آ جی پکی گل ہے میں پتر لینا یہ نہیں رکھتا من چ رکھنا آپ نے تین بارہ آپ کے کول کرار لیا میںہی نکلائی آصف بن برخی سلیمان پیغمبر دتی ولی انہیں چڑھ تو پہلا تخت حاضر کیا اور بابے نے چھٹ تو پہلا محمدی غلام نے دہڑی بہادر کر جو تو موٹ داڑی بی مٹ دہڑی نکلائی اپنے جیب ہاتھ ماریا فرمایا ہے بیبی گلام دستکیر نا پوس پاک میں چھوٹے جو کار گئی سال تو بعد پتر لے کے آ گئے ہاں جی جی آ گلام دستکر گلام دستکر ہالے جیو گلے بندہ جی ہو سکتا ہے مائی بھی ہالے جی ہومانس ہوا کوٹا کے نہ ہوا بول سبحان اللہ تو ہوں بندے جناب اچھا ملونڈا اپنے آپ کے قیاس کی کڑا ہوے وہاں پاکوں یہ ساری رات گفلت گزارے اندی ساری رات جاگ گزر ج نہے حرام ویکھے ہر شاید آئے اس بے نماز دے ہاتھ دی روٹی نو ہاتھ بھی نہ لا جا یار بھی خاطر یار خاطر چار بچے تا دے وے رب کی شان کالا جی فرمائی ٹورنا اتنے تہارے یہ بھی نہیں فرمایا انشاءاللہ شاء اللہ کہ میں لیاوگا ان شاء اللہ لیا, لیا پرانکہ حکم میں جڑا کام تسا بہت کرنا ہے ایک پیچھا لنگایا نا ماضی ایک جڑا بہادر کرنا ہے آکو ان شاء اللہ اچھا آپ ان شاء نہیں فرمایا فرمایا میں لیا گا تو یار اور اگر اللہ چاہے گا تے لیا آخ رب سونے بھی اعتراض نہیں کہ تنشاء اللہ او اس بندے واسطے جا دل رب کے وافل تو آخ ان شاء اللہ زب جن اپنے ارادیاں نولاد فنا کر wow. مطلب اپنے ارادے ختم کی مردہ بنیا بب چلا پیا چلتا ہے تے اپنے ارادے اختیار جڑے ہیں وہ مکائی بیٹھا رب دسیا ہوں ان دی چاہت میری چاہت wow. یا کا دا مطلب جو بھی کسی کوگانے حقیقت کبر والا ہوے تو بھاویں اتنے ٹردا ہوے اے آخنا مرد ہاتھ منگنا جائز نہیں لانتی میں تو مرد ہیں۔ جس مولا دے پیچھے اپنے آپ چھوڑیا ہونا مردہ دا داتا ورگے نو اللہ دلی حضور داتا صاحب دے مرشد پاک دی کتاب رسالا کشیا داتا حضور د دے مرشد دے استاد دی کتاب رسالا کشیا لکھیا ہے एक अल्ला दलीफ कर रहाे शरीफ का एक नौजवान ने उस बाबे को आख्या कल मैं इस वे मर जाव आ मेरे को द्रहम लै लै चांदी दे जब मैं मरगा कल उसने मेरे कफन दफन वास्ते तैयारी इना पैसा नाल मैनू दफना छोड़ी उन्हें पैसे लै लाए, लाए अगला दिहाड़ होया वो नौजवान उस वे जरा दमक्त दसासी फौज گیا اللہ نے جا کے کپجے پیسے دیتے سن کفن خریدیا قبر خود اللہ ولی نے اللہ دے نوجوان فقیر نے اکاں مبارک کھولیاں نے مسکرا پیا وے اتوں ولی اللہ او درویشا او نوجوان امو احیات تل بادل موتے کیا مرن تو بعد بھی زندگی ہے وہ اگوں جواب دبل ہے انا محبل للہ ہے ہیل آخد ہے وہ فکیر میں اللہ دا محب اللہ دا ہر محب ہمیشہ زندہ ہوتا مدراج سبحال اللہؤ ولی اللہ دے مرد دے ناہ تو کردے پردہ پوشی ولی اللہ دے مرد دے نہیں دے پردہ پوشی دنیا کو لار تر گینار خاموشی کی ہویا جنیا کو لگار خاموشی خدا دے بندے ایک جیسے بندے کدے ہوتے ہیں فرق بڑا رب رکھے ہی, بڑا فرق رکھا جی رب سونے نے رب نے کافر بنایا منافق بنا سپ کے بچھو نے سپ کے بچھو نے جی میں بچھو بہنا لڑ لا لینا لا لو جب بچھو ویک دھواں کسی ٹھو کو پوچھا ٹھو تڑیا اللہ مخلو کہ جان تین جدو نے بندے دیتر لا لے کا دشمنی وہ ٹھو اگوں کہاوا تات ما کے ویخ تین آپ ہوں ہی دس دیا گے تھی لڑ لائی تر لائی کرے گا بھی جب ڈاک مار آپ ہی لا لے تو سم نہیں لگے نہیں کسی اللہ دی مخلوق بچھو جی نظر آ جائے نا چومیا چمو گے اللہ دی مخلوق خدا تو ڈرو جی جان مری درو کیا ہو تر گھنٹے تقریر سنا وا نا بھائی اللہ دی مخلوق رن کھانا چاہیے تک گل بھی نہیں میری مننی تخنا بچھو مارنا ہی مارنا مننے گا کہ نبی دی شرع دا فیصلہ ہے بندہ نماز پڑھتا ہے پیا بچھو نکل آیا کون و میرا لگا ہوتا ہے حکومے نماز جتے پڑھتا ہے پیا उथे ही छड़ किबले मूह फिरता है फिर जा पज के उतों भावें लित लिया भावे लाया पहलों बिछू मार फेर जिथे नमान छी हुई उतों ही अगह शुरू कर दे ना नवे सिरों अला अकबर करा नवे सिरों नीयत कर ری نماز فرق آئے نہیں مارے دا دشمن, دشمن مار ہوں ایمان دس کافر منافق تیری جان کا بھی دشمن ہے آم کا بھی دشمن ہے ایمان کا بھی دشمن ہے بڑوں ترس کیوں کھائیے ہر انسان پیار کرنا چاہیے تبلیغ آدمی گل ٹھیک ہے باقی دو تبلیغ والے سابیا پگا والے بھی تو ری بھی سارے آتے نے سارے گلے لاؤن کو مچھو ہے سات سارے چوکی لاؤ ٹھیک ہے <حال> سارا چمی چکی جاؤ چلیا فرق سامنے رکھ کے رب نے کی فرمایا پہلا پہلے دسیا منگن کا طریقہ ہوں دس میرے کول کی سلال کر آخ یہ دن سرا تل مستقی سرا تلری نم تال میر مغدیا <باقی> گونج کے سبحالی <باقی> ہدایت دے رستہ اور انہوں دا جہاں تمام فرمایا منن بجی نا و سدھی کی نا سدیقان شہیدان سنیا تھا فرما پر غیر رزب والے تمراہ دیر تو بچا بھی آج وقتی نماز رت لائی کڑاؤں میں سانو انعام والے گزب والے تے گمراہ راہ تو قرآن کھول قرآن تو تے نبی پاک تو پوچھ غضب والے کون نے گمراہ کون نے یعنی اتا تو آلہ درجے دے غضب والے تے آخری درجے دے گمراہ، حدیث ہدی سسیا گیا ہے دو ٹولے تھے ایک غزب والے فرمایا یہودی ہیں اور دالین فرمایا عیسائی ہیں یہ دو ٹولے ہوں سکھ بھی گمراہ نے ہندو بھی گمراہ منافق بھی گمراہ پر اے تھے کیوں نبی پاک نے تفسیر کر دیا فرمایا یوی سائی اتے دسیا کہ یہ سارا گمراہی گزب اگے نے اے ہمیشہ نمبر ون نہیں چلن گے سارا ہاں تو دی رفتار نہ دونوں کماں ہے سارا تیز ہے اسے واسطے اللہ دی مخلوق نو گمراہ کرنا راب دے راہ تو ہٹاؤنا آپا شچ قتل و غارت کراؤنی بند مراؤنے بے عدبی گستاقی کراؤنی ایک کم صرف انا دو بختہ آریاں ہی پھڑیا ہویا ہے عیسائیہ نے یہودیاں تو لیا تے تو یہودی نے شتان تو لیا ہے اصل یہودی ہے وہ سار شتانہ دا وڈے رائے ہاں جی وہ ہتہ کے ہٹلر جان گے ہٹلر ہٹلر کون سی جرمن لکھ کے گیا بابے ہو سیا چوکھیا سیا گل کرتے ہیں بابیا تھا سکول والے دن دے پاگل نے یہ بےچارے جانوروں جیسے زندگی گزارتے ہیں ان کو پتا نہیں ہے یہ شعور کیا ہوتا ہے اچھا جی وہ شعور شہور بڑیا بڑے ہے شعور کی انگریز کی کھنڈ میں بڑا ہوا ہے ادھر سے نکلتا ہے وہ کھانا خراب ہے تو پیو کے راج بے شہور ہےٹلر اندر سی اگر دنیا میں کہیں فتنہ دیکھو کہیں فتنہ فساد دیکھو تو سمجھنا اس کے پیچھے کسی نہ کسی یہودی کا ہاتھ ضرور ہوگا عیسائی کا سانوں نہیں کلاس سکی ساری اینی مت بج گئی ہے ایسا جتنے بھی فساد واؤبیاں تھپی کلابیاں بڑا ہی فساد پایا پر جانتے من ہو جائے سی گی گل ہے باقی وہ تس کے ہٹلر وہ کتاب ہے تس کے ہٹلری اسودیاں نے, نے. پڑھیا تاریخ لکھ یو مارے سن اس نے کن لاک سٹھ لاک مارے سن وہی گل نا بھی ویخ کے لطر کلا لیں بہار <laughs> کسی ڈنگ کھانا آپ ہے <laughs> ہوں مسلمان بھی نکو, نکو ہے ہوئے کے نہیں تسی سارے بولے دا مطلب حالے کو پیاس ہے ہالے کمی ہے جڑی حالے پوری کرا ہے جو ہے جب تسی ایتھوں تک ہو گئے نا تو سوڑا پی لر فل لینا موڑ پڑا آخنا پرا کھانا خراب ہو گیا دینا نال بنا دینی ہونا ہی ہونا اس واسطے بندے کی نے یہ نا پتھروں بھی دشمنی یہودیاں اگے شرارتی ہدیس پا کے جب مسلمانوں کی یہودیاں جنگ ہونی یہودی جہدی گا پتھر دے پچھے پیچھے دے. پتھر بولے گا مسلمان آ لکے ہوں پتھر لا وائر ہے وائر آپ پہ ہی ہے اللہ پلا مخلوق ستائی رکھنا ستا ستا کے بچار نو دین ایمان ہر عزت رول دینی انسانوں دی کٹ مرا کے ایک دوسرے نو برباد کرا دینا پتھرا لگنا بھی ہے تیر سر چیز آخ اللہ ویخ اللہ کی فرما صد کے جاو خالی یہ نہیں فرمایا نہ محال نہ پرہیز دسی گیا لام سانو غلب والا دے دے دے تو غلب دے پاک گمراہ نے ہٹا کو سر فہرست رکھ چھوڑیا وے اور خدا دے بندے میں سلال کرنا وا انعام والے غلب والے دکد الحمد پڑھنا الحمد ہوں میں سمجھا رہا پھر پڑھتے سواد آئے سوال پڑھ المد سمجھ کے دس راہ امام والا تے پیا گزب گزب والے گمراہ تو بچنا پیا سوال کرنا اور راہ کی نے پتہ ہے راہم نبیا سدیک شہیدان اللہ دے دا عقیدہ ایمان سمجھ اللہ یعنی اللہ دے پیاریاں والی سوچ دیں ربا تے اللہ پیاریاں والا عمل دوی اے راہ کنہ دم والاہ گلب والی سوچ والا عمل یہ نماز چاہتے ہیں یا لاکری ماؤ سانو ام والی سوچ تے غضب گلب وال سوچ تو بچاوی انہ کے راہ تو بچا بھی یا مولا کریم سانو گزب والی خدا معلوم ہوا اللہ سونے نے الحمد للہ سوچتے رگڑے پٹ دیتے ہیں جڑے آدھے نے کسی نج نہیں آخنا چاہیے سارے ٹھیک نے جتنے کوئی لگا لگا ہی رب سونے نے سورا فاتیا وی سارے مسلے ہل کر چھوڑے نے تو بچای انعام والی سوچ دے امل تعلق فرماوی مدرام شبح اللہ میں جمعہ پڑھا رہا سا آم اج نظری اٹھیا پھر آم دی تعلیم کی وجہ نظریہ سوچ اٹھ پی ہے ہاں جی کیونکہ سکولوں کے سکول کھولنے کا مقصد یہ ہے اگر کافران کسی برا نہ آخو کسی برا نہ آخو کی مطلب سپ بھی ٹھیک ہے پچھو بھی ٹھیک ہے بگیان بھی ٹھیک ہے ہرن بھی ٹھیک ہے مجھ جو بھی جتے کوئی آئے سارا کچھ جی ٹھیک ہے کسی نفرت نہ رکھو کسی نفرت نہ رکھو یہ منافق کا مطلب ہی منافق او ہوں یاد رکھنا خدا پہلو امام والے tera to pana mange بنڈا ہی میں جمعہ پڑھا رہا سا انگریزوں خلاف دہشت گردی کا مل جمعے دلا رہا سا کمینا بیٹھا نہ بیٹھا اللہ اللہ کروں کہ گلان دے ہاوے میں لینا ہے جا کسی گرجے جا گرجے کے خلاف بولن پسند نہیں کرنا نماز نہ چرچ کیونکہ اللہ کا قرآن نماز پڑے گا الحمد پڑھنی پڑنی ہے اللہ سونے دے قرآن الحمد لو دستی ال الح ال دسدی جاو کہ اے مومنہ اے مومنہ خلاف بول چلی تو کسے نو نی آخنا تلہ اللہ, اللہ کرو یہ مطلب ہے تیرے نلدی غیر مقدوب ہے لمل والی نے اللہ اللہ تبارے بے مان اللہ دا قرآن سارے اللہ اللہ وے پڑھو سارا ہر توجہ قرآن ایک ایک حرف کنیاں لگتی غیر حرف نے غیر غین یہ رے کن حرف نے اچھا دس نیکیاں تی دی یہ ہو گئی بولو بولو الدوب ال دو مغ چار دو چھے بے سات ٹھیک ہے کنیاں کیا ہو گئی ستر ولدالین لین وا لین لا دو ہرف نے جی تلفے رب میرے دشمنوں دے خلاف بول تین نیٹیاں لائن لا دول بول بول سو سرون کافر آئے کافر کہ نہیں بول بولو بڑا بڑا کافر سی نا فراؤ کھنے ہرف لفظ حرف نے فر دو آو چار نون پانج پانج دا پانچ دراؤن دا رگڑا پٹن واسطے اللہ نے فراؤ دا ذکر کیتا ہے قرآن ہوں اچھا فراؤ دا نام لے کیونکہ تو مخالفت دے ذہن لوے لوگا ان دی دشمنی دے لوے لوگا کارے کافر معلوم ہوا اللہ رسول دے دشمنوں دے خلاف بولے نا بولنے تینو رب سونا نیڈا ہے سمجھ وہ جا رب اپنے دشمنوں کے خلاف بولنے سے اکیا دے ان سجڑوں کے ہاکے تو مل کی نہیں ربر سوال اللہ خدا کے بندے آسے واسطے اور میں گل مکا وقت بڑا ہو گیا گل مکا دلحد شریف کافران دی کا سوچ کافران کا دا عمل اے راہ کافران دی سوچ انعام والم وال سانوں یہ حکم کیا ملتا ہے کہ اے مانگ کی مطلب اللہ کال بے نزدیک सब तो व्डा इनाम दुनिया है कि बंदे सोच भी नबिया पाखा वाली लग जाए अमल भी उन्होंने सोनिया वाला लभ जाए तो काफर के अमल तोच तो बच जाए सारी कैनात दिएमत लुटा छोड़िया है یار بے لیا ایڈی قیمتی شاہتے ہیں ایڈی قیمتی چیزتے ہیں کہ تو پانچ وقتی نماز اچھ نفل پڑے تے یو ہی پڑی جاننا ہے اہدن سورات المستقیم سورات اللذین آنا نماز نفل پڑے تو پڑی جانا جب سلام آخنے والا گی کوٹھی جا لا چنگا لا وہ مرے نماز دے تے لا ہی کھڑا سا تل مستفی کچھ منگن دیا سر تیرا کنڈا کھلیا بوئے تو باہر نکلتا نہیں ہے پینتر ہی بدل گیا توجہ ہی کیون جے تینوں کوئی آکھے ہوئی مرے اللہ د پاک راہ مانگ کار دی سارا رب دبیا دے, دے پیچھے چلا کا بچا ہوں وہ پہ جائیے گل تول بھی کھلونا کہ نہیں کلونا نماز پڑھی انہیں دیکھ دراب دل مستقی مسلا چینٹ شرٹ میں کتنے لکھے جی رب اک چوحمد لکھا جی جی کیب چوج لکھا کتھے لکھا سانوں تو نہیں دسیا میں آ جب کید کونی اور میرا کسور جی تو نہیں آتی دیپ کا کسور ہے میں آ جی گیر ملدو پہ لائب لیکن پڑھتے ہاں پڑھنے میں مطلب آ کے گز والے سے گمراہ تو بچاؤ تو میں آیا پینٹ رہا ہے جی تو راہ کھند ہے جی اگریزاں کا رہا ہے تو میں آیا ہوں تو حجیب گل ہے ادھر نباز پڑھ رہا میں دن سرا المستقیم مستقی یا اللہ بچاوی یا اللہ بچاوی یا اللہ بچاوی ترب آدرو پینٹ پائی آنا بچاوی بچا بچا بچا بچاوی اللہ بچا بت وجدی ہوتی ہوت وجہ سے کسی کرائی آتے وہ ٹائی پائی پھر تو میں آگ میں بہلی ناراض نہ ہونے گل پوچھا میںٹ ج بند اارا ججیر یا رسا وی سوچتے سن بھی کرنا تو میں آراض نہ ہو سا جا بندہ میں تو چی تش بھائی تو ٹوٹیا کرنا پے گندا والی اللہ سے بندیا ادھر نماز پڑتا کھڑا ہے پٹے پائی کھڑا تنگریز کے کلے تو ٹیا وجو نی جگی ہے ویسے جدو لڑائی ہوے نا تو ہوا گالس سے کٹن والے ابھی سواد بڑا آنا بھائی اتوں پڑ کے دبت چڑھا کے توڑ پہ آ گئی ہے کبدے تو ہو جی مت وج گئی کہرا بولتے خدا کی قدم کر کے اللہ میں آنا جہا سکول پڑھتا ہے وہ نبھا دھڑے آ کے کیوں میں کیوں سالام دشریف پڑھنی یا تے گرن پڑھے یا ہندو پڑھے یا جھیل پڑے جی حمد پڑتا ہے تو اندر تک مکدو بہلا مطلب دعا لینا تو سکول ہے بوش دے میں سابق کرنا بس میں گل کر کے بارہ بجے میں بنا کے بہتر گاؤں میں اس کو پہلے پہلے جناب نارج کر دیں گے کوئی نام وو سکول کتاب ثابت کرنا ستویں اردو زیادہ یہ سابت کہ سکول یہودی کا راہ کا لکھا نا اسے ستویں دی اردو لکھا یہ نوے سال دی ہوں چل رہی ہے یہ صفحہ نمبر 103 ایک سو تین کھولو ایک سو تین لکھے اگریز برے سغیر میں تاجر بن کر آئے اور تاجور بن گئے وہ اپنے ساتھ اپنا نظام تعلیم دلائے اس نظام تعلیم کا مقصد ایسے طلبہ کی کھیپ تیار کرنا تھا جو رنگ اور نسل کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہوں مگر اخلاق اور سمجھ کے اعتبار سے انگریز ہوں معلوم ہوا جب سکول پڑھتا ہے وہ نماز تو پھارے وہ نماز نہ پڑھے हाँ, वो गिरजे जाया करें कि थे? बोलो बोलो बोलो क्योंकि उनकी समझ भी काफर सोच भी काफर आदता भी काफर वाली करतूत भी अंग्रेजां वाले और अगर रब आख दी ते हवाले दी लोड भी कोई नहीं बार वेखदा ते प्या हूं मैं किसी आखा फलाना बंदा इस बोर थले नंगा होया खाए پیا واقی ہویا کھڑا ہے اتوں ہوں مینو پوچھو جی کٹ کے وکھا کہڑی کتاب لکھے وہ نام سامنے تو ہویا کھڑا ہے وہ ساری جنس نیا کی سے ساری سی مسلمانوں کی نبی نبیا دی امت سی رسولوں دی امت سی راہ انعام والے چلن والے سن بن کی گیا نہ شکل رلدی نے نہ اکلان رلدی نے نہل رلدی نے ہر شہر ہی سپ سونگ کہا گیا ہوں پھر انہاں دا حق بندا ہے نماز پڑھنے تھی تو بوش پیسے دتی آ سمجھ بھی کافر ہے کرتو دو ہی رپی آ گئی ہے جنا مرضی پر سکو دینا پیا بوش پیسے پہلی تو لے کے دسویں تک خرچہ کون دے رہا <small> آیا, اج میں صبح صبح بیگم کوٹ تقریر کر رہا سوں بیگم کوٹ اتنے کسی میں مسئلہ پوچھا کہ دے پیچھے نماز ہو جی میں کیا جی جی سکول نال اتفاق ہے مڑ سکھانے دے پچھے ہو جاتی جدو ایمان ہی نہیں ایک جو مرضی موجہ لگے ایمان جو ختم ہو گیا کیونکہ سب تو موٹا کفر تے سکول دا اے یہ نا کہ نو عظیم انسان سمجھنا اور اپنے پیو دے پشا نبیا و سارا نو زباً کٹیا کیونکہ ان کے پاس سینسی ترقی نہیں تھی اب انسان تو ترقی کر گئے کافر نو سمجھے ترقی آفتہ تے ایمان ہوں یہ دس دولت سی انہیں سونے دا محل پایا سر حضرت موسا لے اسلام کو سی بظاہر گریب سنگ میں گریب ترقی یافتہ قانون ہے یا موسا لے سلام ہے بول بول بولو جاونجے کارون ترقی یافتہ سمجھے کافر ہو جائے گا نبی جا سارے انگریزوں سمجھی نبیا تو اللہ بلیاں تو آلہ پہ یار زندگی تو چاہے پہلے لوگوں سے وہ بے شعور تھے اور آج با شہور ہے نماز ہوئی حوال چاہوں جانوراں تو بدتر سمجھے جی رب فرمایا کافر میری ساری مخلوق تو بدتر نے انہوں میں سمجھے اللہ پاک نبیاں ولیاں رب دن ساری تو آلہ سمجھے نال آلہ سمجھے عظیم انسان سمجھے ترقی یافتہ سمجھے ترقی یافتہ سمجھے،, سمجھے تا جا ایمان بننا جد الٹ ہو گیا کتنے رہا خدا دے بند اس واسطے سیدا ہوئی هي, کہ رب سونے دم کردار اپنا کافران راہ جا جنا چڑتا جائے گا اللہ دنیا بھی سوار جائے گا قبر بھی بنا دا جائے گا حشر بھی تاج پوا جائے گا وو خالی وہ لکھا سا یہ تو کچھ تصویری خاکہ وکھا دینا یارویں دی کتاب ہے یارویں صحت و جسمانی تعلیم یہ فزیکل آدھے کیا, کیا فیکل فیل ایجوکیشن پروف... گیارہویں جماعت کے تولباؤ طالبات کے لیے پروفیسر اکرم خان نے آزی کی لکھی ہے نئے سلیبس مطابق ہے پھر اس اسے اظہار تشکر کیا کنے پروفیسر نے آپ کراچی تو لے تے آزاد کشمیر تک دے ضلع کالج گورمنٹ کال جان دے فل شعبے دے سدر دے پروفیسر اظہار تشکر دے نام دلتے ہیں کہ تقریبا ستانوے بوائز بوائز کنہ لو آتے ہیں بغیرتا اے اے اگے ہوئے اے گرلز اے ہن یہ ستاٹ گورمنٹ کالج کراچی تو لائ کے آزاد کشمیر اور ہونے پھر جٹ بندے ہیں سان نہیں ہونی انگلش آؤ مڑ کے کریے تے یہ ہوں یہ یعنی ان ان سمجھو بھی پوری گورنمنٹ جیڑی ہے نا وہ اسال متفق ہے کہ بڑی کتاب لکھی اس کو اللہ جنت دے آپ ویکھی تھوڑا جا تھوڑا جا گبرا چشتی نہ چتی ننگیا ہے ہاں جی مسجد چہ کے میں کیا کملا کی سکول دی دیوار باہر کالی کیتی کھڑے تھے علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے علم عبادت ہے علم نور ہے تو نور مسیحو کی بلا پوری گورنمنٹ بھی متفقہ کتاب جی فیکل ایجوکیشن ایسے تو بڑی کڑی کہ وے ادھر افسولا تیار ہے نہیں کہ لوڑ ہے افسولا بناو یہ پوری کتاب اور خالی یہ نہیں تصویر دکھا بھی ہے تعلیمی جمناسٹک ہے لکھا نا جمناسٹک یہ معنی کی لکھا ہے جمناسٹک یونانی لفظ ہے اس کا مطلب ارییا فن ہے یعنی ننگا فن یہ تعلیم کی مان دسو یہ راہ ہے ٹھیک ہے نا گچار دسیا کی پیڈ نا ایک پیٹ جہنے جائے دوسریا ساریاں ٹھے خوب آپ ایک دویر جو ٹرے آر کے اپنا کھانا خراب کرتے سیدھا راستہ وہی ہے جس پر محمد عربی کے غلام چلتے رہے ہیں دعا کر سانو رب او عطا فرما مدنی درد آو لجبال ہے گھرانا واقف کل زمانا درد آ جا سنا مدنی درد آجا لج پال ہے گھرانا واقف زمانہ کون بچ دسی دے آباد آسطانا کل زمانہ آ گئے بگڑی لکھا بنا گئے مدنی درتے آ گئے بگڑی لکھا گئے ہبش بلال واگو رتبے بے لکھا ودا گئے رتبے میں لکھا وا گئے آمد کھڑا وندے دے, دے مدنی کھڑا وندے بے رحمت برا خزانہ واقف کل زمانہ مدنی درد مد نیت درتے آج پال گھرانا واقف زمانہ اور رب دے خزانے آتے احمد دیاری دی رب دے خزانے آتے احمد دیاری دی بھر جو ہنس کے مدنی ہنس ہنس کے مدنی دیوے اپنا ہو یا یاد واقف ہے کل زمالہ مدنی لج پال گھر واقف ہے کل زمالہ صدیق کتے عمر دیا کیا سن سی کتے امر دیا کیا سن رونے دے عمر دا کیا کیا روزے ستے سائی کگل لالے سائی کگل لالے سجے خبے ہے سجے کبے دہانو حضرت ہے ٹھکانا واقف زمالہ مدنی درد لائی حسین بازی رب نمال پڑھ خنجر تلے نمازی خنجر تلے مالی وہ پورا حسین کی سین گیت دستور آش واقف ہے فہ کل زمالہ مدنی درفیا مدنی درف آول, آول, آول لجپال ہے واقفہ کل زمالہ مگر لاکھ دے, بچڑے علی دچڑے علی دلا بن گئے بچڑے علی دلا بن دے راہ حسین سونا چا چاہ کے چھوٹ سن دے چا کے چھوٹ سن دے افسوس جوڑ نشان افسوس جوڑا سی تیرانشانہ واقف ہے کل زمانہ مدنی درتے آ لجپال واقف ہے کو زمالہ <تصفيق> کون وسی دے سکولوں کالجوں کا تباہ کن سازشی نظام تعلیم بڑا مفید ہے میرے بار پسلے کی لینی اللہ تعالی سان ہدایت سیدھے راستے دیا کرو دعوا ہی دعا چاہ بکو پڑھا اللہ اللہ دعا کرو جو بہلی نے مشکل پیش کی تھی اللہ حل فرما دے اللہ, اللہ محمد یا رب المین سد کا مدنی سونے دے. ساڑی ہر مشکل آسان فرما یا اللہ سانو ہر مصیبت تو نجات دے یا اللہ سانو حضور دے دین دا درد اور فکر آ فرما یا اللہ سانو قبر اشر فکر آ فرما یا اللہ دشمنان اسلام متباہ فرما یا اللہ دین حق دا بول بالا فرما یا اللہ کافران دے ہر اتنے نے تو محفوظ مبارک دمشیلا بیمار در ولی اکھا بوش برطانیہ والے نہیں لا کانتے تے۔ मुशकिल कुछ है अली जिंद दर तो पै बन दे रोकला कर दे सा मुश्किल अली जिद दर तो पै बन दे तई दर्जा मरी कि पावे جی موہر علی سی ناوے درجا پاوے پی موہر علی سی نا وے وہ ہے آتے ولی جو کٹ علی دی ملی بنتا ہے آ کے جو کٹ علی دی ملی سادہ مشکل کشا ہے علی جند درتوں پہ بندے ولی کعبہ بے شک خانہ خدا ہے ہم ایڈے پیر دے جمنے دی جائے کعبہ بے شک خانہ خدا ہے पीड़ जमने द जाए आया सोनाए पाक अली हे बहादर तेरे जली आया सोना है पाकि اے بہا در تیر جلی ساڈا مشکل کشا ہے علی جر تو بن دے ولی اور مٹھے مدنی علی کو سدایا آیا ہے در تری اڈایا خیبر دے در یو دیا تروڑی تو گار چی جوڑی مدنی علی کو صدا آیا آیا ہے درد خیبر اڈایا ماری خیبر دے در کو تلی تلی اڈی ہر شہنا والی ساڈا مشکل کچھ دو کلاک سبھان اللہ Oh, جا دانا پے سا محفل دایا جینکو نار دانا پے سا محفل دایا وے جڑے چندرے ہیں منہ ملی उन्दी साड़ साड़ गली सा मुश्किल कु दर तो पड़ दे वली तई साल कुरते जे तई साल कोई दरते ना आवे کھانا علی سی ناوے وہ جی سال کوئی ڈرتے نیا ہوے اترا علی سی نہ کھاوے رلے کھانا کلی سشکل کش ہے علی در بن جائ کو مشکل کو در پیشیا وے یا علی, علی وہ پکاوے ساری ٹلی سیس ہمیشہ علی جر اور آخری شیر وہ سفتا ہے درد بے شمارا بخش سال خیرات اتنی چلی ساری کا در پلی ساڈا مشکل کش ہے علی جر تو پڑ دے ولی سونا سونا سارا لاجو سوچان چاندنی لائی کسے نہیں ہر نہ لوکو سب اللہ لاک بلال سل کے جاوا سلطان بہو